السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و سے ہوں گے وقت میں جی جزاکم اللہ خیر میں نے کہا شاید میری آواز پہ بھی آپ نے کچھ جادو کر دیا ہو. کافی دیر سے تھے کے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا تو اقرا بھائی کو بتانے کی کوشش بھی کی ہم نے اپنا مسالہ لیکن میسج پہنچا نہیں ہوگا اور پھر ڈاکٹر صاحب سامنے اچھا اچھا جی تو کل کے سبق میں کچھ سیخے لات کے بارے میں پڑھا اور اب تک اولا جزاک اللہ کوئی بات نہیں ایسا بھی ہوتا ہے امر حاضر قل امر حاضر قل اچھا چلو اللہ رب العزت کرے کہ اب لائٹ جو ہے موجود رہے اور لائٹ والوں کو بھی اللہ رب العزت تھوڑی سی استقامت عطا فرمائے کل امر حاضر معروف میرے ساتھ ساتھ آپ کتاب دیکھتے جائیے آ, انشاءاللہ یہ باتیں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ جہاں تھوڑی بہت ضرورت ہوئی تو میں دوبارہ رض کر دوں امر حاضر معروف صفحہ نمبر سولہ اصل میں اوقل تھا تو دیکھیے یہاں پہ واؤ وہ تحرک ہے اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے تو یقولو سے جیسے یقول ہے تو اسی طرح یہاں بھی واؤ کی حرکت اس یقولو والے فائدہ کے مطابق نقل کر کے ان کو دے دی تو کیا بن گیا واؤ کی حرکت قاف کو دی واؤ ساکن ہو گیا تو اک سے کیا بن گیا اوکول جانتے ہیں کہ دو حرف ساکن ایک جگہ جمع ہو پہلا ان میں سے متہ ہو تو پہلے کو گرا دیتے ہیں تو اکول یہاں بھی واؤ بھی سچ ہے لہذا واؤ کو گرا دیا تو کیا بنا اول اور ایک بات اور بھی آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ جو شروع میں حمزہ وصل مضمون ہے تو اس کو ہم ایک ضرورت کی وجہ سے لائے تھے اور اب وہ ضرورت باقی نہیں رہی کیا ضرورت تھی کہ بعد والا حرف یعنی اوف ساکن تھا لیکن اب متحرک ہو گیا تو لہذا شروع میں جو حمزہ لائے تھے جس ضرورت کی بنا پر اب وہ ضرورت باقی نہیں تو حمزہ کو بھی گرا دیا تو اکول سے کیا بن گیا قل آپ حضرات کی توجہ ہے نا میری طرف جی دیکھیے ذرا قل اصل میں کیا تھا اکل اصل میں کیا تھا اک ول اقول و حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی قاف کو دی اور وہ کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا اب دو ساکن جمع پہلا ساکن مدہ ہے لہذا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا اقول اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں کیونکہ ماں بعد متحرک ہے تو حمزہ وصل کو بھی گرا دیا تو کیا بن گیا کل جی دیکھیے یہ ان مراحل سے گزر کے قل بنا ہے تو قل کیا تھا؟ نصر اسے ہے سر تو اقبول انسور کی طرح واؤ کی حرکت قاف کو دی تیسرے نمبر پہ دیکھیے تو کیا بن گیا اول او دونوں ہے پہلا ساکن کن مدہ مدا تو کیا بن گیا چوتھے نمبر پہ دیکھیے قل حمزہ وصل کو بھی گرا دیا تو کیا بن گیا قل بات سمجھ میں آئی دوبارہ کتاب کی طرف قل امر حاضر معروف اصل میں اکبل تھا واؤ کا زما نقل کر کے کرنے کے بعد قل ہو گیا اب زما کیوں نقل کیا واؤ کو کیوں انہوں نے بات اس کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واؤ, کی, واؤ کا ضمہ نقل کر کے ما کبل کو کیوں دیا ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے یقول والا کہ جہاں بھی واؤ متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو حرف صحیح ہو یعنی علت نہ ہو اور ساکن ہو یعنی متحرک نہ ہو تو ہر وہ وا اور یا متحرک ہو ہر وہ وا اور یا متحرک کہ جس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو یا کی حرکت کو نقل کر کے ماں قبل کر دیتے ہیں جیسے یا کولو سے یا کولو تو نقل کر کے کرنے کے بعد واؤ کو گرا دیا دوسری بات واؤ کو گرا دیا کیوں گرا دیا اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں بھی دو ساکن جوا ہو جائے اور ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہو مدہ کا کیا مطلب وا ساکن اس سے پہلے پیش ہو یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو سمجھ آئی بات تو جہاں بھی دو ساکن جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن مدہ ہو تو پہلے ساکن کو گرا دیتے ہیں اجتماع ساکنین کا یہ قانون ہے تو چونکہ یہاں بھی ایسی صورتحال بن رہی تھی وہ تو لہذا ہم نے اسی باقاعدہ کے مطابق واو کو گرا دیا سمجھ میں ایک بات زما نقل کر کے ماقبل کو دے دیا اور واو کو گرا دیا ایسے نہیں ایک صرف کا ایک قاعدہ ہے یہ, یہ عمل ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کر دیا یہ قانون ہے اس قانون کے تحت چونکہ وہی باتیں یہاں بھی پائی جا رہی ہیں تو لہذا اس قانون کے تقاضے کو یہاں بھی ہم نے پورا کر دیا تو کیا ہو گیا اکل ہو گیا اب فا کلیما متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی اس کو بھی گرا دیا قل ہو گیا بات سمجھ میں آئی کیا آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آئی جی آگے دیکھیے امر حاضر جمع منس اصل میں اک ولنا تھا امر حاضر جمع منس اصل میں اکو تھا افولنا افولو افولی افولا افولنا مزید بات کو ذرا میں سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں دیکھیے آتے ہیں مضارے حاضر سے جس سیرے کو بنانا ہے مضارے کے اسی سیرے سے بنائیں گے تو جمع مونس حاضر کا صیغہ مزارے میں تف, امر بنانے کا فائدہ شروع سے الحرے کو ہٹا دو تو شروع سے علامت مظاہرے کو ہٹائے ماں باپ چونکہ ساکن ہے. اس لیے شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے کلمہ مضمون ہے اس لیے حمزہ وصل مضمون لے کر آئے آخر میں نون جمع کا ہے اس کو نہیں گرائیں گے تو سے کیا بن گیا شروع سے اس وزن پر امر کیا آئے گا کیا آئے گا انسرنا يقول اسے اسی وزن پر عمر کیا آئے گا اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کہ کیسے ہے تو امر حاضر جمع مس کا سیوا اصل میں کیا تھا اک چنانچہ چنانچے اک ولنا اس میں ہم نے دیکھا کہ کہاں کہاں قائدے جاری ہو کے تعلیم ہو سکتی ہے تو چنانچہ ہم نے دیکھا یا کولو والا قاعدہ بھی جاری ہو رہا ہے کہ واؤ متحرک ساکن ہے لہذا واؤ کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دے دیا اور واؤ کو ساکن کر دیا تو کیا بن جائے گا جی پوکولنا سے پوکولنا. اب ہم نے دیکھا کہ ایک اور قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور وہ ہے اجتماع ساکنین والا قائدہ دو حروف ایک جگہ دو حروف ساکن ایک جمع ہو گئے کون کون سے واؤ اور لام اور پہلا ان میں سے مدعا بھی ہے اور ہم نے یہ بات پڑی ہے کہ جب دو حروف ساکن ایک جگہ جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن متا ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو واؤ کو گرایا تو سے کیا بن گیا او کولنا او کولنا سے کیا بن گیا او کو سیدھی سی بات کہ حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی تو کیا بن گیا کولنا حمزہ وصل کو بھی حذف کر دیا اس لیے کہ حمزہ وصل کو ہم جس مقصد کے لیے جس ضرورت کی وجہ سے لائے تھے وہ ضرورت اب باقی نہیں رہی حمزہ کو ہم لائے تھے کہ قاف ساکن تھا اور اب قاف متحرک ہو چکا ہے ساکن متحرک حضف یہ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں نا ہاں شروع شروع میں ایک وقت تھا کہ یہ باتیں ہمارے لیے نئی نئی باتیں تھیں ہمیں پتہ نہیں تھا حضف کیا ہے اس لیے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کیا دیتے کہ گرا دو اس کو اس کو ہٹا دو <laughs> تو اب چونکہ ہم کچھ صرف ہیں بن چکے ہیں نا کچھ صرف الحمد للہ بہت کچھ صرف کچھ نہیں بہت کچھ تو اس لیے اب ہم جو فن پڑھ رہے ہیں تو اسی فن کی اصطلاحات استعمال ٹھیک ہے بھئی کام سیکھنے والا है? چند دنوں کے بعد اپنی اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں دیگر کو بھی بتلاتے ہیں پہلے پہلے او, او, وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے نا وہ چابی وہ رینٹ یہ اوپر والا وہ لے کے آؤ اب وہ یہ نہیں کہے گا انیس نمبر لے کے آؤ <laughs> جی تو اب ہم بھی اجتنا استعمال کریں گے کیونکہ اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب ہم نے جو ہے کافی اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے ٹھیک ہے تو قلنا سے اکولنا اکولنا سے قلنا کتنے مراحل کے بعد بنا کیسے بنا یہ بات سمجھ میں آئی اب ایک بات جو یہاں پہ میں اور عرض کرتا چلو کہ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کن کون سا ہے صرف اتنی بات پوچھے اگر آپ سے کوئی بتنا کہیں گے آپ جی جلدی سے بتائیں جا رہا ہوں کون سا ہے جی جما مس بات ناکافی ہے امر حاضر معروف جمع مولنس. اللہ اکبر تو یہ بات یہ جواب ناکافی ہے جب صرف آپ سے یہ کہا جائے یا سیو آ جائے کہ کلنا کون سا سیگا ہے تو آپ نے بتلانا ہے کہ کلنا کے وزن پر تین سیگے آتے ہیں دو سیزے آپ نے پچھلے اسباق کے اندر پڑھے اور ایک سیوا آج کے سبق میں ماضی معروف کالا کالا کالو کالت کالتا کولنا ماضی مجہول پیلا پیلا پیلو پیلت پیلتا پولنا امر حاضر معروف کل کول کولی کو ل تو قلنا سے تین سی آتے ہیں ماضی کا ماضی معروف کا جمع مہنس کا سیوا اور ماضی مجہول کا جمع مونس کا سیوا اور امر حاضر معروف جمع مونس کا بات ذہن میں آ جائے گی جملے کے اندر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں کون سا سیوا اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خود ہی پہچان لیں گے کہ یہاں یہ سیوا ہونا لگے ٹھیک ہے نا تو باہر ہاتھ آپ کے ذہن میں اب رہنی چاہیے کہ کلنا کے وزن پر تین سیوے آتے ہیں کلنا کے وزن پر تین سیے آتے ہیں ماضی معروف جمع غائب کا اس کا وزن بھی کلنا غائب کا اس کا وزن بھی اس کا کیا سیگا ہے اور امر حاضر جمع مون غائب کا سیرا اس کا وزن بھی کلنا ہے لکھے تب وہاں سے ماضی معروف اصل میں تھا قلنا ماضی معروف جو قلنا ہے وہ اصل میں تھا قولنا ماضی مجہول وہ اصل میں تھا قوبلنا. اور امر حاضر معروف وہ اصل میں تھا وہ کب یہ فرق سمجھ میں جائے گا کلنا اگر آپ سے پوچھا جائے قلنا ماضی معروف کا سیرا اصل میں کیا تھا تو آپ کہیں گے یہ اصل میں قولنا تھا مَا قَبْر مفتوح. و متحرک مفتو کوف سے بدلا کو دو ساکن جمع ہے پہلا ساکن مدہ ہے علیف اس کو گرا دیا قلنا ہوا اور کولنا والے قاعدے کے مطابق فاق علیما کو جمع دیا کلنا ہو گیا اسی طرح کو سے کلنا اور پھر اس سے کلنا اور پھر قلنا ہوا اسی طرح قلنا امر کا سیگا او کو پھر اس سے اکولنا او اور پھر اس سے اکولنا اور, او اور پھر قلنا ہوا جی دیکھیے آگے کتاب کی طرف تو ان تینوں سیگوں کو آپ نے ایک جگہ پہ بھی حل کر لیا ہے یہاں کتاب میں علی گا تو آپ نے ایک جگہ پہ ان کو ان کا موازنہ کرنا ہے اور ان کو حل کرنا ہے تاکہ اور زیادہ ذہن نشین ہو جائے قائل اسم فائل کتاب کی طرف دیکھیے صفحہ نمبر سولہ قائل اسم فائل اصل میں قاب تھا وا واقع ہوا بعد علی زائد کے کیا مطلب یعنی واؤ الف زائد کے بعد ہے اور آپ نے قائلن والا قاعدہ پڑھا کہ جو واؤ الف زائد کے بعد واقع ہو الف زائد ہے خواہ فا کلیم واؤ عین کلمہ ہے لام لام کلمہ ہے الف لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں زائد کا معنی تو سمجھ رہے ہیں نا تو الف ہے اور اس کے بعد واؤ ہے اور جو واؤ یا علیف زائد کے بعد واقع ہو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو یہاں بھی واؤ کو حمزہ سے بدلا تو قائلن ہو کا علن کا بنا ٹھیک ہے مقولن اسم مفعول اصل میں مقبولن تھا بہت آسان تعلیم ہے اس کی مقول اسم مفعول اصل میں مقبولن تھا کا زمہ نقل کر کے قوف کو دیا اب کیا ہوا مقولن دو ہوئے ان میں سے پہلا ساکن مدعا ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مقولن تو مقولن اصل میں مقبول بروزن مفعول جیسے منصور اصل میں بروزن کا جیسے بروزن فا امر حاضر اصل میں اخ بروزن افعلنا جیسے انصرنا قل اصل میں اک بروزن افعل جیسے انصر لم یقل اصل میں لم یقل بروزن لم یل جیسے لم ينصر امید ہے کہ آپ اگر آپ نے سمجھ لیے ہوں گے اب آپ کے ذمہ ہے کہ یہ تعلیمات شروع سے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے سمجھنا بھی ہے اور ان کی مشق بھی کرنی ہے تو ان شاء کریں گے نا اسی کے ساتھ آج کا سب ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ